زکر کی پابندی فر... سب سے پہلے فرائض کی پابندی سب سے بڑا عمل نماز کو تجبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے دی. اس میں جو ترقی اللہ کا قرب ہوتا ہے وہ دوسرے عمل سے نہیں ہوتا تو ہم نماز جماعت کے ساتھ اور تجبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے کا بہت اہتمام کریں اور نماز کو سیکھیں جی کہ اس کے حضو میں کیا کیا باتیں اس کو سیکھیں کہ جو آدمی کھانا کھانے کے بعد اس کے دانتوں میں گوشت کے ریزے اور خوراک کے ریزے پر اٹکے ہوئے ہوں تو اس سے فرشتوں کو بہت تکلیف اور نفرت ہوتی ہے صاحب جیس میں جی تو جو آدمی کھلال نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز پر فرق پڑتا کھلال کر کے اپنے سارے دانتوں کو خوراک کے گوشت کے ریزوں سے پاک کریں تو تھوڑی دیر کے بعد ہمیں بدبو پیدا ہوتی اور مسواک مسواک کا طریقہ سیکھے آ جائے کہ وہ ہم کالی میں نماز پڑھ رہے تھے تو منارے ایک سو ڈنٹا اس سے پانی لیا اور یہاں ناک پر ڈال دی راستہ کر لی تو یہ جگہ اتنی جگہ تو اس کی دھلکی باقی جگہ چپڑی گئی بساؤ گے اب میں نے کہا کہ لالا داستہ دس دا وچ لو پورے منہ کو داستے دا تھوڑا سا پھر مار ایسا کر لیا کچھ نہ کر لے تو میں نے کہا آپ ہاتھ میں پانی ڈالے ہاتھ پانی پکڑا میں نے ٹپس مارا اس کے یہاں پر پاتھے پر لاکھ ایسے ٹپ مارا اب میں نے کہا کہ یہاں پر لگے تو اس کو اب ایسے گراؤ آٹھ کر کے ایسے گراؤ تاکہ پورے شہر کو دہتا ہوا یہ نیچے تو تب منہ دھلے گا یہ کہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں پانی اس جگہ کرانا ہوتا ہے اور تھوڑا اس کو پھیلانا ہوتا ہے اس طرح کر کے تو ایسے پھیل کر ایسے ہو کر ایسے ڈاڑی کے پیچھے داڑیوں سے پیچھے سے بالا سو کر نیچے گرہ اب اس کی عمر تقریباً ہے جی ستاون اٹھاون سال اتنا سسو سا نماز پڑھنا اور منہ دھونے کا طریقہ ہی نہیں ہوتا تو آپ بتائیں نماز کہاں ہوئی ہمارے ساتھی اپنے ہمارے ذائقرین ساتھی وہاں وضو کر رہے ہوتے ہیں کون یہ سپڑے ٹوٹی کے نیچے اوپر سے پانی ڈال رہے ہوا اُلٹا پانی سنت تو ایسا ڈالنا ہوا ہے ہندوستان سے ہمارے بزرگ ہیں مزا سے مولانا ابر الحق صاحب سیدھے ہمارے لڑی اقبال کی خنقاہ میں داخل ہوئے داخل ہوتے ہی کہا کہ یہاں پر لوٹے ہیں وضو کرنے کے لیے لوٹے تو نہیں ہیں یہ ٹوٹی پر کرتے ہیں یہ کون جائے گا پیسے میں دوں گا لوٹے لے کر آؤں میں جاؤں گا پیسے لوج اور لوٹے لا کر رکھو یہ درگوں کی خانخواہ ہے اور یہاں پر دین کے میاریا پر سیکھنے کے لیے ہم کر رہے ہیں ٹوٹی میں بروز ہوتا ہے لوٹے رکھے جائیں سوا شیر پانی ڈالا جائے سوا شیر انگریزی سو تولے بجن کا پانی اور سے وضو کیا جائے گرنا وزو کے شراپ ہو گئے پر وضو کیا جائے کہ وہ برف ہو کر بیٹھا جائے اسوا کی جائے اس کا طریقہ سیکھا جائے کہ گاڑی کا کیسے کھلال کریں گے انگلیوں کا کیسے کھلال کریں گے ہاتھ کی انگلیوں کا کیسے کریں گے پیر کی انگلیوں کا کیسے کریں گے جمال صاحب پیر کی انگلیوں کا کیسے کھلال کریں گے کھڑے اگر بتاؤ نا پیر اپنے لوگوں کے سامنے کرو مطلب چھوٹی ہوں گی جو ہے اوپر کرنا سب وہ نظر آئے یہاں سے لے کے بتاؤ جی کیسے کرنا کھڑے سے اوپر سے کر کے نہیں کرتے ہو ہاں نا پیسے کرتے رہو نوپر سے کیا نا یہ فرق ہے تو پیروں عمری کا کے خلال کیسے ہوتا ہے جی ڈاکٹر مشہور صاحب کھڑے ہو کر بتاؤں کھڑے ہو جاؤ اوپر کھڑے ہو کر بتاؤ اس جگہ کھڑے ہو جائے ایسے تو جب یہ تو ان کا پیر اوپر پکڑے تاکہ ان کو سارا مل اوپر کا اور بھی آپ پکڑے پیر یہ اس کو رکھے کو سارا دیکھ اوپر کرو کے اس پیر کو پکڑو نہیں یہ اور اوپر کرو یہ خلاف کر کے بائیں ٹھیک ہے جی صاحب یہ پھر نیچے سے اوپر کو کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جو نمازیں اوپر سے نیچے کے خلال کے ساتھ ہوئی ہیں کہ ایک بزرگ کو پتہ چلا کہ میں تو اوپر سے نیچے کرتا ہوں نیچے سے اوپر ہے تو انہوں نے پیچھے زندگی کی ساری نمازیں توڑائی ہیں کہ تو وہ ایک ادب کے بغیر ہوئی ہیں گاڑی کے خلال کیسے کرتے ہیں جی ڈاکٹر سیاح صاحب کھڑا کرتے ہاں ٹھیک ہے یہ جن نظر آ رہی ہے اور صبح کے بعد موت ہونے میں کیا کیا کہتے ہیں صبح کے چپ جاتے آدمی کا کو زبان پر بھی پھیرے گا دور تک جہاں تک ہو سکتا ہے تاکہ کھانسی ہو اور اندر اٹکا وہ بلغم نکلے باہر اور جس صبح کے حضود ہونے میں کیا گندگی ہوتی ہے پانی ڈال کر گزار لیا اور گندگی کی پوری بھیگی نہیں ہے اور آنکھ کے کبے میں پانی نہیں پہنچا ہے وہ تو, تو خوش رہ گیا اس جگہ کو ایسے کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ چپڑ وغیرہ جو ہے وہ دور ہو جائے اور میں کہ گورمنٹ میڈیکل کالج میں نماز پڑھ رہا تھا تر نام سر پانی لیا ہوں مارا اور بس ایسے پانی ایسے کر کے ایسے گرا دیا یا اللہ نماز جماعت اور کام لے گی مجھے نماز میں جماعت سے پڑھی پڑھنے کے بعد دوہرائی اور دوہرا کے بعد آ گیا میں نے کہا اس بات میں آپ سے کروں گا اگر آپ نے ہار نا فرمائے میں نے کہا آپ پانی ایسا ڈالا تو یہ تو منہ آپ کو دھل گیا ڈاڑی ظاہر سر گئی آپ کی یہ جگہ خوش رہی جو کان کی لا اور داڑھی کے درمیان اور پیچھے پانی نہیں آیا آپ کو تو میں کے پیچھے نماز پڑھی بھی اور دہرائی بھی تو آپ کیا ہیں کہ میں جامع چھوٹی ہے طالب علم تو شاید انہوں نے, دنوں نے, دنوں نے, دنوں نے, دنوں نے پڑھ رہے ہیں خدوری پڑھ رہے ہیں جس میں آیا ہوگا کہ یقرا زہر اللہ دیکھ کہ دوڑی کے ظاہر کو تو ظاہر اگلا شدہ ظاہر ہے آجی. آجی. زاہر زاہر. زا, زاہر لے تو ہے داڑھی کا ظاہر یہ بھی ہے پیچھے بھی ہے نہیں پانی ایسے بھی آئے گا ایسے بھی آئے گا, بھی آئے گا گرے گا تو تب جو ہے تو وہ داڑھی کا ظاہر جو ہے وہ دلے گا اس طرح سے میں نے فکر پیدا کرنے کا مسئلہ دیا نہیں باقی پوچھے کہ وضو میں کیا کیا ایسی باریکیاں ہیں کہ ان کے کرنے سے نماز میں کمال پیدا ہوتا ہے اور اور سخت بند کر دیا تو ایسے کر کے بند کیا اور نہ ایسے کر کے بند کیا تو پھر بھی وضو میں نقصانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس میں اور آدمی پوچھے کہ وضو میں کیا کیا, کیا باتیں ہیں کون سے دعائیں پڑھنی ہیں جی کہ اردو میں جو ہے روشنی پیدا ہو برکت پیدا ہو اللہ مغفر لی ہومبی وسیلی فی داری مبارک لی فی رزقی یہ باقاعدہ مصنون آئی ہوئی ہے دعا ہے اور باقی صد اللہ اللہ محمد عبد الرسولوں یہ جو ہے تو یہ بھی آئی ہوئی لیکن مسنون پکی جو آئی ہے تو وہ دوسری یہی ہے اللہ مغفلی ذمبی وسیلی فداری بارک لی فی رزقی خوش فرق جن لوگوں کی گھنی گاڑی ہے نا تو ان کو تو خلال کرنا ہے گاڑی کا ظاہر دلگی گیا آگے پیچھے سے اور کلال کر لیا تو ویسے نکاح ہو گیا کھلال کرنا مستحب ہے اور باقی ان کا جو ہے تو ہو گیا اگر تھی گھنی گاڑی جس میں جلد نظر نہ آتی ہو اس کی جڑوں میں اگر پانی نہ پہنچے جمع ہو تو ہاں جی جمی ہو جا سکتے جی آزاد نہ لم گیا ضرور ملی وہ تمتا ہر پتہ ہرو میں کہ, کہ ملا اس کو ملنا تھا ہر کچھ ہے نہیں یہ پانی ڈالنا ہے ملنا ہے ملنا تھا چاہتا ہوں پر یہ پانی ڈالے چلو میں پانی لے کر دو سے پیچھے کو ڈالے اور ملے ایک بار چور لے کے پانی ڈالا اور ملا پھر دوسرا ڈالا ملا پھر تیسرا ڈالا ملا تب پورا دار ہوگا دا ہاتھ دھونے کا جو مسئلہ ہے انہوں کو بھی خلاح ہے جی ان کا خلاح کیسے ہے جیار سر <سلام> تو سیکھنا پڑتا ہے جی تو نماز کامل ہو ہماری نماز کے کی ہیں کہ ہاتھ کیسے کھڑے کیسے کرنے ہیں باندھنے کیسے ہیں رخو میں کیسے رکھنا ہے سیدھے میں کیسے رکھنا ہے سلام کیسے پھیرنا ہے تو سارا ساری سیکھنے کی بات ہے نا جی ہاں جی سب مسے میں جیسا کرتے ہیں ایسے پڑھ کر ایسے یہاں تک کھینچتے ہیں تو یہ جو لکیر ہے اسے آگے کھینچا گیا تو یہ مسا بدت ہے صرف یہاں تک ہے یہ تو گوشت آتا ہے اس کو گلے اس کو گردن کہتے ہیں اور آگے وہ گلا ہیں گردن کا تو مسا ہے گلے کا مسئلہ نہیں ہے حلق اور گلا جسے کہتے اس کا مسئلہ نہیں ہے گردن کا مسئلہ تو اس میں یہ تو سیکھنا پڑتا ہے جی نماز کے اندر جس آدمی تجویز درست ہے جو ہا ہا صحیح ادا کر سکتا ہے اس کی نماز کا جو سواب ہے جو نہیں ادا کر سکتا اس کی نماز کا تو سواب نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ دوستوں آدمی پھر سری نماز میں سرتی سے پڑھنا وہ بڑا ہے نہیں ہاں جی؟ الحمد للہ رحمن رحیم ہے نمال کی امیدی نئی جنوریہ کا نہ بدویا کا نستا مستقیم ہے مولانا صاحب رزمہ تو لاکھ عقائد ریاضی دا کتابوں نے پڑھا ہوگا یا مولی سے تمام چھوٹی کتابوں نے مسائل اور تیار ہو اور بیگا ماسوتان منہ تھا مخشو کہاں آغا کم الفاظ کو ماں لینا چاہیے دس دا عجیب تجیب کے لوگ وہاں سے کی تو باب نماز سیکھنی ہے نا اس کی تجوید کو درست کرنا کہ لاز بہن نہ ہو جا بن شری دن تو بعض ہو جائے لاس بہن نہ ہوس بہان نہ میں ضرور بزور کو ذبح کروں گا اور لاز بہن نہ میں اس کو ذبح نہیں کروں گا اتنا مانے سرکار تو اس کو سیکھنا ہے جی تو نماز کے بات نہیں اداب سیکھتے کہ دل کیسے لگے اللہ کا دھیان کیسے کہیں گے ہاں جی تو سب سے پہلے محتمشان احمد جو ہے نماز کو سیکھنا ہے تو ذکر کی پابندی بازیاں امال کی پابندی کرتا ہے مجاہدے کے ساتھ کرتا ہے ہر حال میں آتا ہے تقریر اللہ کی پابندی کرتا ہے جمع کی پابندی کرتا ہے ذکر ہر حال میں کرتا ہے تکلیف میں آسانی میں راحت میں تو پھر اللہ اس کی حلاوت اس کو نصیب فرماتا ہے وہ ایک دو دن میں نہیں ہوتی کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا اس میں عمل کا سرور نور اور حلاوت نہیں ملتی ہے کی پابندی کرنے سے شاہ کی پابندی چارج کی پابندی خوابین کی پابندی حجر کی پابندی آنے. تو یہ بات پابند وقت گزارتا ہے تب کچھ حاصل ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے تو اگر ہم چاہیں ہمیں کچھ حاصل ہو تو ہمیں نا مال کی پابندی کریں ٹھیک ہے ختم پڑھتے ہیں پانچ منٹ ہاں جی کتنے بار بار پڑھیں گے جی ہاں جی دس دفعہ ضرور سے ہی پڑھیے اللہ لوگوں نے مرے بڑی محنت کر کے کتابیں لکھی ہیں اور تحقیق اور کوشش سے اس سستیے بولنے میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہ جاتی ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت گزرے کہ ہم لوگوں کو معلومات نہیں ہوں گی کہ بعض بعض طاقت کے آدمی پڑتا ہے آئی صاحب کیا آپ تو سب سے ہم بیٹھنے اٹھنے والے ہیں کچھ حضرات ہمارے بیٹھنے اٹھنے والے ہیں کہ میں اس حادثہ سے قدم آگے نکلایا بعض جگہ پر غالب کو اس میں انتیس زبان کی آفتے امامی رحمتہ اللہ نے شمار کیے ہیں تھرمیس شمار کیے ہیں اور مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کسی جگہ ایک اور تفصیل جو لکھی ہے تو مام قرطبی سے آگے قدم نکلا ہے کسی جگہ پر باز بعض جگہ پر پڑھ یہ تو قدر نہ ہوئی فرباتے تھے تو حالانکہ اتنا حاضر علم قرآن حدیث کا فقا کا ساری چیزوں کا تصورف کا سبحان اللہ اللہ درجے پھر بھی فرمایا تھا کہ بیان میرا تب شائع کرے جب اس پر نظر ثانی ہو جائے ہاں جی تو کہاں ہماری حیثیت شخصیات سبحان اللہ ہم سبھی مسئلہ پوچھا تو ہم فرم بتا دیتے ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھتے تھے تو کہتے ہیں کتاب نکالو جی پھر کتاب کھول کر فل جگہ پڑھو یاد اتنا رض تھا کہ فلان جگہ کو پڑھو آپ تھا اور پڑھتا وہاں سے ایک دفعہ ایک طالب علم آیا کوئی تو اس نے بیٹھ کر بڑا سوالات کر لیے صابۂ اکرام کے بارے میں امیر حصن امیر بابیاض اللہ کے بارے میں اور ایسے لوگوں بہت غلط مبتلا ہے نا کیونکہ ہم ایسا لٹریچر پڑھتے ہیں کہ جو باری نہیں ہوتا ہے اور معلومات بھی بنی ہے کہ معیاری کتابیں کون سی ہیں کہ ان کو پڑھا جائے تو ہر چیز کو اپنے معیار پر بیان کیا اس آدمی نے اعتراضات کیے کیے تو مولانا سرحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اول الماری سے فلان جگہ پڑھی العدب المفرد کتاب نکالو جی امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے ایک دم بخاری شریح کا نا ایک حدیث کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے العدب المفرد کہ وہ اتارو جی وہاں تاریخ فلان جگہ کو کھول کر پڑھو تو پڑھ ماجی نے پڑھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرصہ ماویہ نے بارے میں فرمایا کہ بروز قیامت امیر معاویہ ایسے حال پر اٹھے گا جس پر نور کی چادر ہوگی اور دوسری حدیث کیا ہے معاویہ جب تمہیں حکومت ملت ملے تو انصاف کرنا مس کتاب بند کر دی اسے جتنی گھنٹے کی اتنے وقت کی تکلیف کی ہوئی اسی اعتراض کی سب کو دو باتوں میں ہو گیا تو یہ تو آدمی کا کتابیں پڑھنے کا کچھ مشغلہ آدمی کا ہونا چاہیے کیا تو صرف کتابیں ہی ہوتی ہیں اور بعض تو کتابیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ اندھیرے کے پٹاری ہوتی ہیں ظلمت کی ظلم اور اللہ کے احساس سے ماجر آزاد کی کتابیں جو ہیں یہ نور کے وہ ہیں کم میں ہاں جی نور کے کم کم ہیں ہمارے حضرات کی کتنی مشق ہے کہ فرماتے تھے کہ کتابیں کتاب پڑھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کے اس جگہ کچھ لکھتے ہوئے اس آدمی کی روح کا کیا حال تھا کتاب پڑھتے ہیں بات میں کا سر نوٹ کرتے ہیں نا جس طرح آپ لوگ کسی کو تھرمامیٹر سے نوٹ کرتے ہیں کسی کو گلیوانو میٹر سے نوٹ کرتے ہیں گلیوانو سے کیا چیز نوٹ کرتے ہیں کرنٹ کو کسی کو گلوانو میٹر سے کرتے ہیں جی اور کئی کئی میٹر کسی کو لیپٹو میٹر سے کرتے ہیں جی لیکٹو میٹر جی بیرو میٹر جی بیرو میٹر سے کیا کرتے ہیں ہوا ہوا کا کا دباؤ دباؤ پریشن ایٹموسفیئر اور ایک کوئی نہیں میٹر دیتا تھا تو یہ ہر چیز میں احساس رہنا پیدا کیا نا تو انسان کا بدل میں جو ہے یہ وہ کرتا ہے یہ نوٹ کرتا ہے باطن انسان کا باطن نفسیات والے نے کہا جی کہ ہمارے یہاں لیکچر کریں تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو تو لیا. انسان کا باطن اس پر لیکچر رکھو اس میں کچھ باتیں آپ کو سناؤں گا. انسان کا باطن باطن کیا ہے انسان؟, hmm. انسان کا انسان کا باطن فیل کرتا ہے باقاعدہ ایک کتاب پڑھی جا رہی تھی تو اس کا ایک پیراگراف جو پڑھا گیا تو ہمارے ساتھ نے کہا کہ اس جگہ کو لکھتے ہوئے اس کتاب والے کو بیوی یاد آ رہی تھی جگہ کو لکھ رہا تھا اس پیراگراف میں اس کو بیوی یاد کی باطن میں جب اس کو بولا جاتا ہے گرام تو باطن میں لطیفہ نفس پر جو ہے تو تاریخ پیدا ہوتی ہے قاسم رحمت اللہ بہت بڑے عالم گزرے کہ دنیا یعنی میں کب آدمی پیدا کی ہے دنیا نے عالم اسلام نے کب آدمی پیدا کی تو اگر فرم... کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کتاب لکھنے کے بعد حجی صاحب کے پاس بیچتے ہیں آجمز اللہ پھر شاعری کرتے ہیں حالانکہ وہ تو عالم نہیں ہے پورے عالم عظیم ماجر مکیل رحمۃ اللہ پورے عالم نہیں تھے سارے علوم کا پورے پڑے ہوئے تو میں ہم کتاب کے الفاظ لکھتے ہیں اور یہ ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ جب اس کے میں سے کر لیتے ہیں یہ اپرو کرتے ہیں پھر ہم اس کو شاید کرتے کتاب کے ساتھ کیا ہے ہم تو جو سامنے آئے پڑھتے جاتے ہیں بہم کا سلام سے ماں رہا تھا تو اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے طلبا کا مجمع تھا کوئی پندرہ بارہ پندرہ ہزار طلبا بیٹھے ہوئے تھے سات ہزار طلبا تو یہ تشکیل جو ہوا کرتی ہے اجتماع میں تو ایک آدمی کو تو کہتے ہیں کہ تم کتاب پڑھو گے اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم بات کرو گے جس کو کتاب پڑھنے کا کہا ہوا تو اس کے ذمہ ضرورت ہو کتاب بھی پڑھے بات نہ کرے وہ جس کو کتاب پڑھنے کا کہا ہوا تھا اس نے باتیں شروع کر دی یہ باتیں شروع کر دیں تو مارے والا دو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. راہر نے کہا کہ اس کی بات دہ جانا شروع ہو اس نے کہا بالکل دوڑنا شروع تو غالباً ادراک کیا کہ اس کے, اس کے دل میں یہ ہے کہ ہم, ہم مبلغ ہیں تبلیغی ہیں لوگ تبلیغ کا کام نہیں کرتے یہ کیا ہوتے ہیں <متصف> جو کرتے ہیں وہ تو یہ جو نہیں کرتے یہ کیا ہوتے ہیں کیا دن داری اور اس سے یعنی وہ دھوسے جبائے جا رہا تھا جو بات کرتے وہاں جی خیر میں دوسرا جو ہے اس کو پھر حقیقت بات کرنے کا کہا کاغذ ہو پروفیسر خالد صاحب آ گیا, علی گڑھ کا اس نے جو بات شروع کی میں نے کہا چلو ہمارے ساتھیوں نے دھیان ہوگا نہ کہ کیا کہتے ہیں تو ایک نے کہا سبحان اللہ بول دروع نے کہا سبحان اللہ نے کہا اس کو کتاب اس کو بولنے کا کہا ہوا تھا اس کو کتاب پڑھنے کا کہا ہوا تھا کہ تو شیخ الفاظ کو حدیث کو ان کے ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سنائے گا کہ نور حدیث کا ہو اور ساتھ جو ہے تو روحانیت اگر شیخ کی وہ لوگوں کو منتخب اس کو بات کرنے کا نہیں کہا ہوا تھا یہ میرے کے میں تا بات اتنا بھی درخت سے کر دی یہ شروع کر دی حالانکہ ماہرین نے اس کو بات کے لیے منظور نہیں کیا ہوا بات کے لیے دوسرے کو منظور کیا ہوا تھا اس کی بات ہے واقعی محسوس ہو محسوس کرنے والوں کو تو یہ نہیں ہر کتاب ہم پڑھ لیتے ہیں پتا نہیں چلتا کہ اس کے نظر, اندر کو کیا کر کے رکھ دیا ہے بادن کا کیا حال کر دی ذائقہ والے حضرات نے موت کا مندر کتاب پڑھنے کو منع کیا ساتھیوں کو کا مندر پڑھنے تو اس کتاب کو کو خیر دیکھا میں نے تو پڑھا بعض بس جگہوں سے ہمارے حضرات اس کو منع کیا ہے تو باز بعض جگہ ناپختہ باتیں تو تھیں خیر وہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ آپ نے مالج ڈاکٹر جو تھا آرمی کا جو بریگیڈیئر تھا اس کو پیش کی تو میں میرا خیال تھا کہ مفتی نے ایک بات پیش دی ہے تو چلے قابل قبول ہے صحیح نے کیوں منع کیا اس کو تو بولے چند کیسز میرے سامنے آئے نا پاگل دماغ پر شروع ہوا ہوا تو میں نے کہا کیسا کہ بہت کام پڑنے سے یہ بات تھی اس چیز کو پڑھنے کو روکا ہوا تھا ادھر گھر والی نے مجھ سے کہا کہ ادھر آؤ نہ ریڈیو پر آؤ سنو سنوا سی بہاں مخا بیٹھے ہوئے ہو تو میں نے کیا سنا جی میں نے کان لگا کر سنا تو وہ کوئی ڈرامہ سنا رہے تھے کہ ایک عورت ہے ایک لڑکی ہے اس کی ماں مر گئی ہے بعد میں دوسری شادی کی ہے اور اس کی سوتری مون خرا ستری بیٹی کے سلوک کر رہی ہے اور یہ سارے آلات ہیں تو ایک جگہ جو اس نے اس کے بول بولے نا جس کو ڈائلاگ آتے تھے بول اس نے بولے اس نے ایک دو تین چار ایک دو تیسرا پر اگر آپ سے بولنے لگا تو مجھ پر تو اتنا سخت اثر ہوا کہ دل بھی کمزور ہے میرا چیخا نکلنے کی ہوئی اور مجھے خیال ہوا کہ یہ تو ایسی جگہ ایسی ہے کہ اگر اس سے آگے جو ہے اس جگہ تو یہ کمزور آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو وہاں فوراً اس نے اس نے کو بند کر کے ٹوٹ کی آواز شروع کر دیجیے تو مجھے خیال ہے میں نے کہا باقی ریڈیو کے جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں یہ باہر ہوتے ہیں کہ اس جگہ سین اتنا درناک ہو گیا ہے کہ یعنی کمزور دل والے آدمی کی موت ہو سکتی ہے یہاں تو اس, اس نے اس کو فوراً وقفہ دے دیا وقفہ دے کے اس نے اس کو پانچ سیکنڈ کا وقفہ دیا پھر اس شروع کیا تو وہ آلس بدل کی سی باقی یہ ماہر ہوتے ہیں ان باتوں کو جانتے ہیں جی تو بعض بعد ایسے فرضی ہوتے ہیں بعض واقعی کچھ چیزیں ایسی بیان کرتے ہیں جو واقعی معاشرے میں گزری ہوئی ہوتی ہے نا تو ان میں جان ہوتی ہے حقیقت ہوتی ہے تاثیر ہوتی ہے دیکھیں بھی یہ ہے اس کی باہر؟ تو اس جن لوگوں نے اس کو ان شعبوں کو کیا ہے برتا ہے تو ان کی مہارت ہے یہ <تصفح> دن تارے جنوبی صاحب کا بیان بند کیا نا کچھ عرصہ تو لوگ بڑے گلے بھی کر رہے تھے یہاں وہ بیان کر رہا تھا اس ممبر سے میں نے بلو بلو بلو ان کو بیان کروایا ان کا یہاں تو میں بیٹھا ہوا سامنے وہ الماری کے پاس تو اس اسے جو جن کو بیان کیا تو مجھے اتنا بوجھ آیا کہ وہ بوجھ برداشت نہیں ہوا چیز سے ماری میں نے اور پھر برداشت مجھے میرا خیال ہوا کہ میری جان نکل جائے گی تو اس نے جو بیان کرنا بن کیا اور اس نے جنرل کا مضمون شروع کیا تو اس کے بھیتر بوجھ نہیں کروا اس لیے بند کیا ہے اس کو کو تم نظر نہیں ہو رہا جوانی کے جوش ہے بول رہا ہے کہ اگلوں پر کیا گزرتی ہے تو تو تو کی موت ہو سکتی ہے باقی ماہرین تو ماہرین ہوتے ہیں ان کو نظر ہے جی ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات سناتے تھے نا بیان کرتے کرتے کرتے بیچ میں کہتے تھے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ ثاقب صاحب کی شادی کریں گے کب کریں گے انشاءاللہ ہمارے باعث اگلی بازار تو باجی اتنا بہت ہو رہا ہوتا ہے اس کی بیچ میں ایسی باتیں کر لیتے ہیں پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ڈوز کو نارمل کرنے کے لیے کہ آدمی جان سے ہی جائے جی آدمی کی جان ہی لے لی تو میں کہا کرتا کہ بجائے فیض کے فیوز ہو آدمی فیض کی جگہ فیوز ہو گیا آدمی تو فائدہ کیا ہوا ہے فیض ہونا چاہیے تھا کہ فیوز ہونا چاہیے شری مارے شاہد نظیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے آپ بیٹھے جی شاہ صاحب کی ضرورت ڈاکٹر مولانا صاحب کی خلافت صاحب سے دختہ نکالا کرتے فیض فیض اس طرح کے شاہ صاحب جان فرماتے تھے پانچ کا ختم بھی ہوتا ہے جی پندرہ بار پڑیں گے انشاءاللہ <تصفح> پہلے دسما دبت روز بھی ہے